مل أشهد يا إله إلا الله وله لا تريك لا وأشهد أن محمد أن أبده ورسوله أما بعد وإننا قيل الحديث كتاب الله وقيل الحديث أليه محمد صلى الله عليه وسلم وشغى الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة الظلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله السميد العديم من الشيطان الرحيم بسم الله الرحيم يا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ رَبَّكُمُ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَمِمَّا بَثَّ فِيهَا مِنَ الذّكَرِ وَالْأُنثَى وَصَوَّرَهُم كَثِيرًا وَاتَّخَذَ لَهُمْ أَصْوَاتًا ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَّكُمْ رَقِيبًا ۚ حق تقع فيه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم ما ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم بسم الله الرحمن الرحيم بقل من الله على المؤمنين إذ ضعف فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يطلع عليهم معياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن وحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده من ناط شاني صدري مى استرني امره وا ارلوذ تملل صاني يقفه قولي و رضي علما اللهم رضى العلم محمدتوا فاطون نسوان तेरे محمد تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزوں تاریخی بڑائی اور بزرگی بڑی آئی اللہ جدو کے لیے لائقہ ہے جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے ہم جیا علی مصلاۃ والسلام کو مخوض فرماتے رہے بھیجتے رہے جس کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم حصول بادشی مالپ وسلام ناظر ہو اور مومن پر نام علی مصلاۃ والسلام پر خصوصاً اللہ کی آخری پڑم پر مبارک محکم ثانی محمد ضابطۂ حیات ہے اور نمونے کے طور پر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعلق سے کئی ہفتہ قبل سیرت کے باب نے کریمہ کو کلاوت کرنے کا شکل دیا تھا جو دوران پڑ گئی ہے لیکن پیشمی تک نہ پہنچانے کی وجہ سے کریمان میں نے اس میں ثابت کر سکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی رسول ہے اور اس بات بات ادھوری رہ گئی تھی پوری بات کر بھی نہیں سکام فر تک کی نظار رکھی کرتے آپ کے ایسے کریمہ ہم دیکھ رہے تھے فرمان ہے رسول ان رسول آپ پڑھے لکھے نہیں تھے اللہ فرماتا ہے اتنا بڑا احسان ہے رب عظیم کا اس کو سمجھنے کی کوشش کی انسان صرف اپنے وجود پر غور کر لے اپنے وجود پر پیر سے لے کر اس کے پال کر اللہ احسام کا بدلہ نہیں خواہتا. اس کے باوجود اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے احسان کیا ہے اس اتنے بہترین صورت بنا کر صورتوں کے نقاب پیشائی ہی اللہ نے بتایا کہ بہترین مخلوق ہم نے بنایا لیکن یہ احسان نہیں بتایا سورج کی روشنی بھی احسان نہیں دیتا ہے کی روشنی دی احسان نہیں جاتا ہے یہ فضائیں انسانوں کے لیے رب نے مسخر کیا ہر،, ہر ایک چیز کو ہر ایک شئے کو لیکن احسان نہیں جاتا ہے اب پوری قرآن کو پڑھے حدیث کو پڑھے تاریخ کو پڑھیں پتہ اسلام, اسلام اور جناب محمد رسول اللہ خیج اللہ کر کے اللہ نے احسان دکھایا اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی دین کی اور جناب محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے طور کرے کے کتنی بڑی اہمیت اور آج امت مسلم اس اہمیت کو پامال کرنے پر لگی آئے دن آپ دیکھتے رہتے جس کا وجود اسلام سے کیا دور دور تک کے اشارے اور کنارے میں بھی نہیں ملتا لوگ اسے اسلام اور دین اور مذہب سمجھ کر کے کر رہے اور ثوابی امید سے رکھتے ہم کو یہ پتا نہیں یہ معلوم نہیں جو کام ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں لاپ سب سے مدعن ہے رسول اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اللہ فرماتا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے روشی نہ کرو لیکن ایسا نہ ہو کہ انجانے میں آمال تمہارے آمال اتارے اور برباد کر دیے جائیں اور تمہیں سب کا پتا بھی نہ یہ کہ ان تمام باتوں کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے اوپر احسان عظیم کیا اور وہ احسان عظیم کیا ہے آپ جناب محمد الرسول اللہ, <تصفيق> اللہ, <تصفيق> اللہ, <تصفيق> اللہ, اللہ رسول اب رسول کی تذکرہ اللہ فرما رہا ہے بن ان اللہ کتنے سلیس انداز میں واضح انداز میں قرآن نے بیان فرمایا اگر انسان پڑھنے والا ہو سمجھنے والا ہو غور و تدبر اور تفکر کرنے والا ہو تو پتا چل جائے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کیا ہے آپ کی حیثیت کتنی عظیم ہے بہت اور में जैसे से जैसे हो वैसे बिल्कुल तुम्हारे नफ्सों में से कू मेरा क्यों क्या वजह वो क्या मालूम अगर نہ ہوتے تو یہ مشرقی نیارا پہ کر دیتے اور قیامت تکانے والے لوگیں تکتے رسول ایسے ہیں جن کو نہ کھانے کی پینے کی بیوی کی بچے کی،, کی،, کی پوری ضرورت ہے کچھ ضرورت ہی نہیں ہے تو تمہیں وہ عبادت کرتا ہے ہمیں انکار کر جاتا اللہ نے پہ نہر لگا دی اور انکار کرنے کے جرا کو نہیں کرنے دیا گیا کہ ان کا مقام آجہ کیا ہے شرما تمہارے اوپر وہ یہ کی جاتی وہ یہ نہیں کی جاتی پر نظور ہوتا ہے اور جن کے اوپر قرآن کا نظور ہوتا ہو ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا اس سے ہم کر سکتے ہیں قرآن ہے قرآن جس رحل پہ رکھا جاتا ہے آپ کو اندازہ ہے وہ کم قیمت کی اگر لکڑی کا ہو تو بھی لوگ اسے اہمیت دے کر کے تھاک ہیں, ہیں؟ جی. وہ کم قیمت کپڑے کے جستان میں اگر لپیٹا ہوا ہو تو بھی اس کی اہمیت دے کر اس جستا اتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اس لیے کہ وہ قرآن سے چپا ہے کم قیمت آپ کی حسم پر جو کپڑے مہنگے بھی بیگ میں پوری وہ لگا اسے ہوں بھی پھینک دے گا ٹوائلٹ کی اہمیت کیوں بڑی کچھ کم قیمت کے کپڑے کی اہمیت کیوں بڑی قرآن اندازہ کر لیں جس کے اوپر قرآن نازل ہوتا ہے ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہوگا کتنا اونچا ہوگا ہم نے تیرے مقام کو اونچا کیا تیرے ذکر کو ہم نے اونچا کیا ہے اور یہ حیقیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود کوئی رشر لیے انکار نہ کر سکے کہ یہ جو کلام پیش کر رہا ہے یہ تو پڑھا لکھا انسان اپنے طرف سے پیش کر دے رہا کرنے کی ضرورت نہ کر سکے اسے پڑھے لکھی بھی نہیں تھے اور انسانوں میں چل دیا اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے وہ ذمہ داری کے بارے میں اللہ پروانا اللہ اللہ کی کو پڑھ کر اللہ کی آیا کو بتانا اللہ کی آئے کو بتانا ذمت آئی اللہ نے جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ کے اوپر جب سور شارا کی آئے ربین مناظر نے کرا چاروں کو اپنے رشتے داروں کو آپ ڈرائیے اللہ سے ڈرائیے جو شرک کی غراض اور میں یہ قوم ہوئی ہے اسے ڈرائیے اور عقیل توحید کی دعوت دیجیے ہمارے طالحات کی دعوت دیجئے یہ دیجیے انتہا ہو کیے کیا نقطہ رہا ہے نقطہ یہ مل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ڈرانے کا حکم دیا پہلے اپنے عز پیش کروں گا اور سب سے پہلے آدھی تبلیغ کس پر دعوت کس کو دیں اپنے نقص کو اپنے آپ کو پھر اپنے گھر کو اہل عیال پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو اس کے رشتے دار ہیں اس کو یہ ترسیم اللہ علام قرآن اور کیا کہا دینا ایمان والو مخاطب ایمان والے ہیں اہل ایمان مخاطب ہیں اے ایمان والو جنم کیا کرنا چلا پہلے اپنے آپ کے اوپر اصلاح ہونی چاہیے اہل ویال کے اوپر اصلاح ہونی چاہیے جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام دیا گیا پہ آپ پی بڑیا کم نافذ کر دیا کھلے طور پر کو کے لوگوں کو ڈرائیے اور بتائیے تو اعلان کیجئے آپ جمع محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والے اپنے کبھی والے تقریباً پینتالیس آدمی کو آپ نے جمع کر لیا سب سے پہلی کی بات ہے پینتالیس آدمی کو آپ نے جمع کر لیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے توحید کی بات کہی اور ان سے یہ کہا کہ یہ, گارے کے, یہ مٹی کے یہ کے یہ اوزا, یہ منع, ان کو جو تم رکھے ہو, کوئی ہے کہ اس کے مالک یہ نہیں ہے ان کے اوپر مکھی بیٹھ جائے بھگا نہیں سکتا مکھی کھانا چوہے کھانا لے کے بھاگ جائے اسے چھین نہیں سکتا والذين يدعونا من دون الله لا يذلكوا نشيالهم يخلقون والذين يدعونا من الله جن کو اللہ کرتا في طرف بکارتا في طرف جن کو اللہ کرتا غلابتا ، جن کے مذب ثلاث کرتا و کوئی بھی چیز پیدا نہ کر سکے وہ کھل جب یہ دعوت آپ نے لوگوں کے سامنے پیش کی پینتالیس آدمی میں سے سب سے پہلے اب لہب اٹھا سب سے پہلے اب الحب اٹھا جی آپ کے اوپر ذمہ داری تھی عدال والی مایا تھی اللہ کی آیتوں کو آپ بتائیے اور آپ نے یہ ذمہ داری ادا کی اپنے گھر والوں سے سب سے پہلے ابو لہب اٹھا اور کہنے لگا قبیلے کے لوگوں تمہیں معلوم ہے یہ متحر یہ کی دعوت دے رہا ہے کتنے بڑے الفشار ہو جائیں گے قوم میں پورا رب ایک طرف ہو جائے گا ہمارا قبیلہ پھر اس کا مقابلہ نہ کر سکے گے ایسی نہیں پیش کر رہا ہے ایسا تو نہیں کرتے کہ ہم ہی اس کی گردن کو دبوچ لے اور مروڑ دے آج اسی یہی معاملات ہوتے ہیں اللہ کے بندے یاد رکھو حق جب بھی آپ کہیں گے حق لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو یہ سارے معاملات اٹھتے رہیں گے یاد رکھے معلوم ہے کیوں تمہیں جانتے ہو اس لیے یہ حق کو دبانے کے لیے شیطان ہے تھی تھی تھی تھی تھی. لیکن اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام جو چند لوگ مسلمان ہوئے تھے اس کے ہمت و افزائی کے لیے کی آیت نازل فرمائی اور اس کے اندر آپ کو بیان فرمایا جس میں مسال اخلاق و اسلام کے سب کرے ہیں. علیہ السلام سلام کو اللہ نے کتنی تکلیف مثال بن اسرائیل پار ہو گیا علیہ السلام اور کو رب اللہ شریک نے کر دیا نابود کر دیا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کا کا کا کا تذکرہ اسی میں فرمایا جب دعوتی میدان میں گے، والے رب نے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا پہنچانے کے جب اس بات کو لے کر کے آپ اٹھیں گے تو اس معاملے میں بہت سارے روڑے اٹکائے جائیں گے کبھی <سلام> آپ <سلام> کو مچھر ستمب بنایا جائے گا کبھی جسم سے چور, چور کیا جائے گا کبھی گھر سے بے گھر کیا جائے گا طرح طرح کی مصیبتیں آپ کے اوپر آن پڑے گی اور اسی سے جس طریقے سے پہلے اور پہلے یہ ساری آن پڑی تھی تمہارے اوپر بھی یہ مسیبتیں آن پڑے گی ایسے صورت میں تم پار کبھی پیروں میں لگی مت آنے دینا مت پر کبھی رہنا اس کا م جانا ہے بہرحال صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے خلا اپنی بات کی اس پر ابو طالب اس کے خرچہ ابو طالب نے کہا کہ نہیں یہ جو کر رہے ہیں کرنے تو جب تک میری ہڈیوں میں جان باقی ہے میں اس کی حمایت کروں گا میں اس کی حفاظت کروں گا اللہ اللہ ایک نقصان یادوں ابو طارف نے کیا کہا جب تک میری ہڈیوں میں جان باقی ہے میں حمایت کروں گا مدد کرتا رہوں گا میں اس دنیا پر محمد اللہ <سؤال> کی بنیاد پر محمد نکالا میرے بھتیجے تو جو کام کر رہا ہے تیرا صحیح ہے لیکن میں اپنے باپ دادا کے دل پہ رہوں گا پتا یہ چلا آپ سے جو محبت تھی ابو طالب کو وہ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے نہیں تھی بلکہ محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے تھی جی محمد ابن عبداللہ اللہ کی حیرت اور آپ دیکھیں ہوں گے یاد نہیں بول رہے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے یہی وجہ ہے سارے لوگ مشرقی کیا, کیا ہے پلا ہے پتہ ہے, ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو کیا ہے آپ کلمہ پڑھ لیجیے میں اللہ سے معافی بخش کلمہ سب سے ملتا ہے عتیجہ کو مان لیجیے ادھر سے یہ لوگ کہہ رہا ہے کہ غالب ما تمہیں پتا ہے لوگ کیا کہیں گے باپ صاحب کے جیب کو چھوڑ کر کے اور اپنے پتیجے کے جی میں میں جانتا ہوں تیرا دین سچا ہے لیکن میں مانتا نہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہی. تکلیف اس بات سے ہوئی تکلیف اس بات سے ہوئی فی جنتی ہوگی سلمان صارت سے آ کے جنتی ہوں خدیجہ جنتی ہوگی اور وہ میرا جس کا جس سے ساری زندگی میری حمایت کی وہ جنتی ہوگی دعا کے لیے سب سے مبارک اٹھا دی, اللہ! اللہ نے کون دی کی اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے اللہ کی آیتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا جو رب نے آپ کو حکم دیا اس کو کر کے بیان کر دینا اسے پہنچا دینا کہ رب کا یہ فرمان ہے عقید کو مان لو اسلام کا یہی مناج اور یہی منصا ہے تمام ممبیا نے اسی کی دعوت دیتا ان کے نفسوں کو پاک کرو شرک کی گراست اور گندگی میں پڑ گئے شرک کی دل میں پھنسی ہوئی ہے کرو اس کے ذریعے سے کے ذریعے سے اللہ کی آیتوں کے ذریعے سے ان کو پاک و صاف کرو یس العلیم آیا محمود کتاب و حکما وہ کتاب حکمت کی تعریف میں مبارک حدیث. حدیث نہیں کرتا پر قرآن وہی ہے اور حدیث کچھ نہیں اس کو پتہ ہی بہت کتنے کس میں ہے وہ یہ مطلوب وہ یہ غیر مطلوب اس کو پتا ہی نہیں پا اللہ نے جو کہا نبی سے اللہ کے نبی جناب اپنی زندگی مبارکہ نے کبھی کوئی بات کسی سے کیے کہ نہیں کیے کیے کہ نہیں کیے نا جب کیے وہی تو حدیث ہو گئی میں गया था भाई जमान से हमारी मुलाकात हुई बातचीत इसका क्या दे मतलब सिर्फ जमान से मुलाकात हुआ से मुलाकात नहीं की इसका यह मतलब अरे भी, इसका मतलब भी और लोगों से भी हुई लेकिन बात आई इनकी तो मैंने कह दिया इसका यह मतलब नहीं चारा जा सकता कि कुरान ये वही है बाकी वही गैर मसूल यार कुछ नहीं ये, ये कहाँ से मतलब निशा जाता بہریال اللہ شریف نے اپنی نبی جناب محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری کی اور فرمایا کھلی گمراہی میں تم پڑے ہوئے تھے کی حالات کا جائزہ لے آپ کو پتا چلے گا دنیا کی کوئی بھی ایسے جرائم اور کرائم نہیں جو مشین نہ کیا کرتے دو دو کا معاملہ رشوت خوری کا معاملہ پڑھ لینے کا حکومت نہ دینے کا معاملہ ان کے یہاں تھا اور درگور کرنے کا معاملہ ان کے یہاں تھا مسلم شریف کے کی اندر کیا اٹھا چل جائے گا جب مسلمان ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ علیہ وسلم مجھے, یہ یہ مجھے ساتھ بچی تھی ڈگری کر کے میں نے زمین میں دفن کر دیا لیکن کبھی نہیں گھبرایا آخری بچی جسے میری بیوی اپنے رحم میں پال تھی میں کئی سفر پر نکلنے والا تھا میں نے اپنے بیوی سے اور وہ چاندی خوبصورت سی بچی کو اپنے بہن کے یہاں پھینک دیتی ہے تاکہ وہ سرکشت اور لیکن نبی جب میں آیا واپس میں نے پوچھا तो मेरी बीवी कहने लगी वो बच्ची भी थी मैंने दस करवा दी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं लगे कुछ सबका गुजरा सा गुजरा पांच साल गुजरा बच्ची जब कुछ बड़ी हुई तो इंतफाक से अपनी मां से मिलने के लिए आई मैंने अपनी बीवी ऐसी बोला कौन बच्ची कहने लगी रो वही बच्ची है हालत के सफर में जब कुछ तो पैदा हो میں نے بھی دیکھا بڑا پیارا چہرہ میں نے اللہ کے نبی لوگ مکھی کے بازار میں نکلنا دشوار کر دیا تھا کٹوکے بچی ہے کمزہ بیٹھا ہوا اللہ کے نبی مجھے لوگوں نے بدا جامدھر کر دیا میں نے بھی دکھا اس نے بدا دیا تھا بند کرنے کا میری بیوی رات اور بچی بچیوں اور محبت صبح نہ روتی جاتی تھی اور بچی کہ دی گئی میں ہاتھ پکڑا پودے کو لیا اور چل دیا اور میری بی بیو اداروں پسار ہونے لگی میری بیٹی سمجھا تھی شام تک واپس آ جاؤں گی مجھے رحم نہیں آیا میں گیا اور پڑتا میرے سر پہ پڑھتا بچی اٹھ کے آتی ہے ابو کیا کر رہے ہیں آپ گھر کا گرد گوبار کو کر رہی ہے آپ چھوڑ دیں اس کو इसको ابھی مجھے رحم نہیں آیا جب میں نے بڑ گڑھا کیا بچی کا بازو پکڑا اور پکڑ کر کے اس میں ڈال دیا جینا دیا مٹی دینا شروع کیا بچی کہ محبت میں اپنی ماں سے اب کبھی نہیں مل پاؤں گا گمراہی تھی کتنی بڑی گمراہی تھی جو اپنے تلاش سے نکال کر بیٹھے تھے گمراہی میں تم پڑے ہوئے تھے رب کی رحمت ہوئی رب کی رحمت کی برکھا بتی اور بہت بنا شریک نے رسول میر کر کے تمہیں نکال لی بنا کس وڑا احساس رکھتا ہے احسان کو سمجھنے کی کوشش کرو آج اس احسان کو پامال کرنے پر تلے ہوئے اللہ کے نبی جناب اللہ صلی اللہ, اللہ نہیں بننا سہی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے وہ سب سے زیادہ محبت نہ کر لے بال بچوں سے ان اپنے جاتا مجھ سے محبت اور نبی سے محبت کا مانا یہ ہے کہ آپ کے طور پر نکال کر کے جنت کے ہاتھ کو میں اللہ رب بسم الله نبدا ونستعين ونستودع ونعوذ بالله من ضر ينبطنا من तयाه اعمالنا من يهد ادنا و من يضلل و من يضل البلا دي لا واشر الله يا ذا لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما با بَيْنَاتَ إِلَى هَذِهِ كِتَابُ اللهِ وَخَيْرُ الْهَدَيَاتِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَاقُّ الأمورِ مُتَضَادٌّ فَهاوَ كلَّ مُوَدَّتَتِنْ وَدَاوَ كلَّ وِلاَتِنْ دَلَالَ وَكُلَّ ضَلَالَتِنْ صِنَّاعَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ الشَّيْطَانِ الْوَجِيدِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد عباد الله ارحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان پیسا ہے شاید بال من کام لکھا ہے